يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ صدق الله العظيم فبشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من اللہم الحق الباطل اللہم آمین یا رب تفہیم کے لیے سورہ حدید کو میں نے جن حصوں میں تقسیم کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا حصہ چھ آیات پر مشتمل ہے جو میرے اندازے میں ذات و صفات باری تعالیٰ پر پرانے حکیم کا جامع ترین اور اہم ترین مقام ہے پھر دوسرا حصہ پانچ آیات پر مشتمل ہے جن میں سے پہلی آیت میں دین کے کل تقاضوں کو دو اصطلاحات کے حوالے سے بیان کر دیا گیا آمینو بلّہ و رسول ہی پھر دو دو آیات میں ذرا زجل کے انداز میں پہلی آیت میں کیوں ایمان نہیں رکھتے اور یہ کہ کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں اور ایک ایکت میں ترغیب تشویق حوصلہ افزائی آگے بڑھو اگر اپنے غریبانوں میں جھانکو اور محسوس کرو کہ وہ یقین والا ایمان نہیں ہے تب بھی مایوس ہونے کی بات نہیں قرآن حکیم کی آیات بیانات موجود ہیں ان سے تم اپنے باتنی تمام اندھیروں کو زائل کر کے نور ایمان سے اپنے باطن کو منور کر سکتے ہیں اور یہ کہ آخری آیت جو سلسلے کی تھی لذی يقرض اللہ قرض حسالہ کون ہے وہ شخص اس میں گویا کہ ایک طرح سے غیرت کو بھی للکارا گیا ہے غیرت ایمانی کو ہمت کرو ایمان کا یقین کا تقاضا ہے کہ اللہ کی راہ میں لگا دو اور کھپا دو یہ میں خاص طور پر اس آیت کا حوالہ آج اس لیے دے رہا ہوں کہ اس آیت سے متعلق ایک واقعہ ہے جو کہ بیان ہونے سے رہ گیا تھا جس سے اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب قرآن پڑھتے تھے یا سنتے تھے تو ان کا تاثر کیا ہوتا تھا فوری طور پر عمل کے لیے آبادی جب یہ آیت نازی ہوئی اور حضور نے سنائی صحابہ کو تو حضرت ابو دہدا ایک صحابی ہیں انصاری ان کا مدینے میں سب سے بڑا باغ تھا چھ سو درخت تھے کھجوروں کے وہ اس باغ میں تھے اسی میں ان کی رہائش تھی گھر بنایا ہوا ہے گویا کہ جو بھی انسان تصور کر سکتا ہے دنیا میں بہترین آسائش باغ ہے چھاؤں ہے ظاہر بات ہے باغ ہے تو چشمہ بھی ہے ہر طرح کی سہولتیں ہیں تب انہوں نے فوراً سوال کیا کہ حضور یا رسول اللہ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے انہوں نے فرمایا ہاں منزل ندی قرض اللہ قرض الحسن ہے ارض کیا تو ہاتھ بڑھائیے حضور نے اپنے نے مبارک بڑھایا ارض کیا میں نے اپنا باغ اللہ کو قرض دے دیا جو کہ مدینے میں سب سے بڑا باغ تھا اس کے بعد وہاں سے خوشیاں مناتے ہوئے اب اصل میں یہ بھی نوٹ کیجئے کہ ایک ہوتا ہے کہ انسان کبھی جذباتی طور پر کوئی کام کر گزرے کوئی بہت بڑی چھلانگ لگا لی پھر ایک رد بھی ہوتا ہے فوراً یہ بچا کر بیٹھا لیکن یہ کہ نہیں گویا کے بڑی کامیابی سے مسرور گھر وہاں گئے باغ واپس اور باغ میں داخل نہیں ہوئے اب یہ اللہ کا ہو چکا ہے اس کے باہر ہی اس کی فصیل سے باہر سے پکارا ہے یا امت دہداہ اے دہدا کی ماں نکل آؤ میں نے یہ باغ جو ہے اللہ کو دے دیا اور وہ بھی اللہ کی بندی یہ کہتے ہوئے نکل آئیے بہت اچھا کیا بہت ان کا سودا کیا اور وہاں سے اپنا ذاتی سامان وغیرہ جو تھا لیا نکل گیا یہ تھا انداز اصل میں جو انقلاب آیا ہے محمد الرسول اللہ والذین ماں تاریخ انسانی کا ایک یونیک سے ہے کل بیس برس میں ایک عظیم انقلاب برفاؤ تو وہ حقیقت اس آمادگی کا کہ جو سنا ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے ایمان پہلے سے موجود ہے تو اب اس میں عمل کی کیا تاخیر اب اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے جیسا کہ میں نے ارد کیا تھا یہ چار آیات پر مشتمل ہے اور اس میں ایک آیت بالکل جیسے کہ پہلے حصے کی آیت ہے ہول اول آخر اول جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے اسی مرتبہ اور مقام کی ایک آیت اس حصے کے اندر بھی ہے اور وہ ہے اصل میں منافقت کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہم پڑھ چکے ہیں ترجمہ بھی کر چکے ہیں کہ یہ ایک تو کوئی چھلنی لگے گی آخرت میں کہ جو کافروں اور جو بھی مسلمان دنیا میں سمجھے جاتے تھے ان کو علیحدہ کر دے گی اس کے بعد ایک اور شفٹنگ ہونی ہے ایک اور چھان پھٹک ہونی ہے جو دنیا میں مسلمان سمجھے جاتے تھے اب ان میں کون واقعی مومن تھا اور کون جھوٹ موٹ کا مومن بنا ہوا تھا جھوٹے اور سچے کے مابین ایک تمیز کرنے کے لیے یہ فینومین ہے جسے ہم عام جو ہمارا محاورہ ہے اس میں پلسرات کہتے ہیں اس کا تصور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں بھی موجود ہے بین ہی انہیں الفاظ میں سورہ تحریم جو آخری ہے ان مدنی صورتوں کا جو سلسلہ ہے ان کی آخری صورت اس میں بھی ہے اور مضمون کے اعتبار سے یہ سورہ مریم کے اندر بھی موجود ہے وہاں میں نے کل اس کی جو ہے کچھ الفاظ بیان کیے تھے فرمایا گیا یہ آیات 71-72 ہیں سورہ مریم کی و ام من کم اللہ وار دوہا کان اعلی رب کا حکم مخضیہ سمنجل تقوال تم میں سے کوئی نہیں ہے کہ جو جہنم پر واری نہ ہو مومن ہو کافر ہو مسلم ہو منافق ہو سب کو گزارا جائے گا اور اس کی حقیقت یہ حکمت بیان کی ہے مفسرین نے اہلے ایمان کو بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں کس شے سے بچایا ہے ورنہ شاید اندازہ نہ ہو سکے کہ کتنی بڑی کامیابی ہے کتنا بڑا فضل اللہ کا ہم پر ہوا ہے تو ان کو بھی گزارا جائے گا وہ جو گزرنا ہے وہ اب کس طرح کا ہوگا یہ میدان حشر کی جو چیزیں ہیں انہیں ہم صرف الفاظ جو ہیں ہمارے جو ان کے لیے قریب ترین ہو سکتے ہیں وہ الفاظ ہیں کہ جو قرآن میں آ ان کی اصل حقیقت تو وہیں جا کر کھلے گی تو وہاں وہ کوئی ایسا مرحلہ ہے کہ شدید گھپ اندھیرا ہو گا. اہل ایمان کو نور عطا ہو جائے گا بلکہ عطا کیا ہوگا یوں کہیے کہ ان کے نور کا ظہور ہو جائے گا وہ نور ایمان جو دلوں میں تھا لے کر آئے تھے وہ اب ظاہر ہو جائے گا وہ نور اعمال صالحہ داہنی طرف یو متر مومنی نب المنا یس آور ہوں ببے ایمان جس دن کے تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دوڑتا ہوا ہوگا ان کا نور ان کے آگے ان کے سامنے اور ان کے دہانی طرف دوڑتا ہوگا یعنی خود وہ چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نور بھی آگے آگے چل رہا ہے اور میں نے جرج کیا تھا کہ حضور کا ایک قول ہے جو علامہ ابن جریر تبری لائے ہیں اپنی تفسیر میں میں نے اس کا صرف ایک حصہ آپ کو سنایا تھا حضور نے فرمایا کسی کو تو یہ نور جو ملے گا وہ اتنا ہوگا کہ مدینے سے صنعت تک اس کی روشنی جائے گی کسی کو جو ملے گا وہ اتنا ہوگا کہ مدینے سے عدم تک روشنی جائے گی اور کسی کے لیے بس اتنا ہی ہوگا کہ اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی تو میں نے ارض کیا تھا پھر دوہرا رہا ہوں کہ وہ بھی بہت ہی خوش نصیب ہوگا کہ جس کے قدموں کے سامنے بھی روشنی ہو کہ اگر گھپ اندھیرے میں کہیں کسی پگڈنڈی پر چلنا ہو یا کوئی ایسا راستہ کہ جہاں کوئی راستہ بنا ہوا نہ ہو تو وہ ایک ٹارچ بھی اگر کسی کے پاس ہے ایک لالٹین ہی کسی کے پاس ہے تو وہ بھی بہت قیمتی شہ ہے بہت خوش نصیب انسان ہوگا بارہ یہ اہل ایمان اپنے اس نور ایمان اور نور اعمال صالحہ کی روشنی میں اس راستے سے گزر جائیں گے ان سے کہا جائے گا بشرا کمر یوم ان تجری منتا کے لنہار خالدین افیہ غال کہل فوج الاسی اب بشارت ہے تمہارے لیے آج کے دن ان باغات کی جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں اور جن میں تمہیں اب ہمیشہ ہمیش رہنا ہے اور یہی ہے اصل اور بڑی کامیاب یوم یقون المنافکون اب المنافقات اب یہ برعکس کیفیت ہے قرآن کا یہ انداز ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ پہلے ایمان کا حال بیان کر دیا اب جو ایمان سے تہی تھے منافق تھے دنیا میں مسلمان سمجھے جاتے تھے اب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اس میں تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تین آیات جو ہیں ابھی سورہ مبارکہ کی تیرہ چودہ اور پندرہ یہ اس نفاق کے موضوع پر قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے اور در حقیقت جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں یہ ام المسبحات ان تمام دس صورتوں میں یعنی پھر جو بقیہ نو مدنی صورتیں ہیں ان کے مضامین کا پورا خلاصہ ہے جامع انڈیکس ہے کہ جو صورت ہے میں چنانچہ سورت المنافکور پوری ایک صورت ہے گیارہ آیات کی کہ جو اسی مجموعے میں شامل ہے اور اس کا پہلا رکو جو ہے آٹھ آیات پر مشتمل ہے یہ تین آیات در حقیقت یوں سمجھئے کہ ایک طرح سے مزید اس کی شرح ہوئی ہے کہ جو وہاں آٹھ آیات میں ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ وہ صورت بھی ہم پڑھ چکے ہیں حقیقت نفاق پر ایک مفصل تقریر بھی میں کر چکا ہوں اسی سلسلہ درس کے دوران اب ان تمام باتوں کو تو نہیں دہرا سکتا لیکن کچھ چند باتیں جو ہیں ان کی یاد دہانی ضروری ہے ایک تو لغوی بات نوٹ کر دیجیے کہ مادہ ایک ہی ہے نون فاق آف نفق لیکن ایک تو اس سے لفظ بنتا ہے انفاق انفاق بنا ہے نفق یون سے نفا کے معنی ختم ہو گیا خرچ ہو گیا نفق فرس گھوڑا مر گیا گھوڑا کام آ گیا نفقت دراہیم پیسے ختم ہو گئے اس سے بنا انفاق خرچ کر دو لگا دو کھپا دو یہ لفظ پہلے آ چکا ہے آمنو بالله مرسول وانفقوا وہ انفکو اما جا ی سے منافقت بنا ہے باب مفال لیکن وہ بنا ہے نفقن سے نفقن کہتے ہیں سرنگ کو زیر زمین راستہ ہے سرنگ ہے اس کے دو منہ ہیں اور یہ عام طور پر پچھلے زمانے میں جو قلعے ہوتے تھے فوجی قلعے انہیں میں محل بھی ہوتے تھے قلعے دار ہے یا بادشاہ ہے تو حفاظت کے لیے شکل کی جاتی تھی کہ کوئی سرنگ کا ایک ایسا خفیہ راستہ بھی موجود رہے کہ اگر کسی وقت غنیم اور دشمن جو ہے وہ ہمیں شکست دے ہی دے اور وہ صدر دروازہ جو ہے بڑا دروازہ شہر کا یا قلعے کا اس سے داخل ہو ہی جائے تو اب ظاہر بات ہے وہ راستہ تو مسدود ہو گیا فرار کا تو فرار کے لیے ایک راستہ سرنگ زیر زمین گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس میں سے گزر گئے کہیں جا کر جنگل میں کسی جگہ وہ راستہ نکلا تو بچاؤ کے لیے سرنگیں بنائی جاتی تھیں۔ اسی طرح گوہ جو ایک جانور ہے صحرا میں ہوتا ہے تو گوہ کا جو بل ہے کو بھی چونکہ کتوں کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں اس کو اور اس کا گوشت کھاتے ہیں صحرائی لوگ لیکن اس کے اندر بھی عقل اتنی ہے کہ وہ اپنا جو بھٹ بناتا ہے زیر زمین اپنے رہنے کی جگہ اس کے دو منہ رکھتا ہے کہ اگر ادھر سے کتا داخل ہو تو ادھر سے نکل جاؤں اور ادھر سے داخل ہو تو ادھر سے بھاگ جاؤں اسے نافقہ کہتے ہیں اس سے منافقت ہے منافقت کا اصل ایسنس یہی ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ایک تو صادق الایمان ہے کہ جس کا رویہ یہ ہوگا کھپا دینے ہی میں کامیابی ہے وہ جو اقبال نے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ نہ کہ شکست ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ آئی لگا دو کھپا دو لیکن اس کے برکس بچ بچ کر چلنا جان کو بھی بچاؤ مال کو بھی بچاؤ ساتھ مسلمانوں کے چلنا بھی ہے بہرحال کیا کیا جائے کچھ مجبوری بھی ہے کچھ باشرتی دباؤ بھی ہو سکتا ہے اب کیا کریں سارا قبیلہ ایمان لے آیا ہے اب ایمان تو لانا ہی ہے ورنہ یہ کہ ہمیں اپنے قبیلے سے کٹنا پڑے گا تو ساتوں کے شامل بھی رہنا ہے لیکن اپنے آپ کو بچانا بھی ہے تو یہ بچانا جو ہے اسینشلی یہ ہے نفاق کی بنیاد اب ظاہر بات ہے کہ اس میں جب بھی کبھی بلاوا آئے گا جو میں نے وہ فیض کے شعر سنائے تھے واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جرو کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی وہ تو مومنی نے سادتین کی روش ہوگی جب پکارا گیا حاضر لبیک بیک اور ایک یہ ہے کہ اب یہ گریز کریں گے بہانہ بنائیں گے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے لیکن یہ کہ جب تک وہ بہانہ انسان نے بنا کر اپنے آپ کو بچایا لیکن بعد میں مان بھی لیا کہ خطا ہو گئی غلطی ہو گئی اعتراف تقصیر ہے معذرت پیش کی تو اس کو نفاق نہیں کہیں گے یہ ابھی صرف زورف ایمان ہے ایمان کی کمزوری ہے جہاں جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے جھوٹ بولنا شروع کیا اب وہ نفاق ہے اس کی پہلی سٹیج ہے ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب انسان سوچتا ہے کہ میرا تو اعتبار ہی ختم ہو گیا اب جھوٹ کی قسمیں کھاتا ہے یہ گویا کہ وہ نفاق کا دوسرے درجے میں آ ہے اور تیسرا درجہ وہ ہے جبکہ مومنی ساد تین سے قد ہو جاتی ہے مغص ہو جاتا ہے یہ پاگل یہ جنونی لوگ جو ہیں نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں نہ انہیں آگے کی فکر ہے نہ پیچھے کی فکر ہے کوئی مسلحتیں دیکھتے ہی نہیں انو من کما آمن سفہا ان بیوقوفوں کی طرح کون ہی مان رہا یہ تو جنونی ہے فینیٹکس ہے تو ان سے جب دشمنی ہو گئی اب یہ سٹیج جو ہے تیسری یہاں اصل میں اس کو بہت عمدگی کے ساتھ یہ کتنی سٹیجز میں سے باطنی طور پر کیفیت گزرتی ہے انسان کی اس کو واضح کیا گیا ہے لیکن ایک بات اور نوٹ کر لیجئے یہ میں ان تقریروں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ شعوری نفاق جو ہے وہ بہت شاس تھا بہت کم تھا عام مغالتا یہ ہے کہ منافق وہی وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر منافق بنا ہوا ہو یہ بات نہیں تھی اکثریت منافقین کی وہ تھی جو ایمان تو لائے تھے خلوص کے ساتھ لیکن ایک ہمت درکار ہوتی ہے ہر باد ما کشتی درا بنداختے جن میں وہ ہمت نہیں ہوتی یا یہ کہ ایمان کی پختگی اور گہرائی اتنی نہیں ہے کہ اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو جائے تو وہاں سے پھر ایک طرح کی پسپائی ہوتی ہے ارتداد مانوی اندر ہی اندر آدمی پیچھے ہٹنا شروع کرتا ہے یہ در حقیقت اسے یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں منافق ہو گیا ہوں بلکہ وہ سوچتا جی اجنہ کیا ہو گیا خام کو یہ لوگ جو ہیں آخر صلاح سے بھی تو کام چل سکتا ہے گڑ دے کر بھی تو دشمن کو مارا جا سکتا ہے ہر وقت یہ جنگ کی فکر رکھتے ہیں جیسا کہ غزبۂ بدر کے موقع پر ہوا آخر جب یہ فرمایا گیا ہے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دو میں سے ایک پر تمہیں ضرور فتح مل جائے گی تو کیوں نہیں چلتے قریش کے قافلے کی طرف بہت سا مال ہے بہت سی دولت ہے پھر پچاس آدمی جو ہیں ان کا ہتھیار بھی ہمیں مل جائیں گے اس کا, کا تقاضا یہ کہ ادھر جائے پہلے تو وہ لوگ اصل میں یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جھوٹے ہیں یا ہم دھوکہ دے رہے ہیں یہ اصل میں گنمڈ ہے ان کے اندر اسی لیے قرآن مجید میں اسی سورہ منافقون میں فرمایا زالے کا بے اندم ثم ان یہ ایمان تو لائے تھے دھوکہ دینے کے لیے نہیں لیکن یہ کہ پھر رفتہ رفتہ ارتداد ایمان بھی پسپائی ہوتے ہوتے پھر یہ کفر تک چلے گئے لیکن ذائقہ قانونی وینیئر جو ہے جیسے کہ کسی چوکھٹ کو دیمک اندر سے چٹ کر چکی ہو اوپر سے وہ چھوڑ دیتی ہے ایک وینیئر رہ جاتا ہے ایک پھٹی سی جو ہے انٹیکٹ رہتی ہے تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ اندر کیا قیامت گزر رہی ہے اس شہقیر کے ساتھ یا اس, اس چوکٹ کے ساتھ تو اتنی سمجھ اس کو بھی دی گئی تو یہ ہے, ہے اصل میں اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ شکل ہوگی تو اس اعتبار سے آج جو بات ارض کر رہا ہوں غور سے سنیے جنہیں ہم عام مانی میں گناہگار کہتے ہیں اور اس قسم کا منافق غیر شعوری منافق اس میں تو بس تعبیر کا فرق ہے اور فرق کیا ہے گناہ بھی تو یہی ہے کہ جانتا ہے کہ یہ شہ اللہ نے حرام ہے پھر بھی اس کا احتکاب کر رہا تو آخر اس میں عملی اعتبار سے باطنی حیثیت سے جبکہ حقیقت ایمان کے اعتبار سے تو وہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا اس وقت تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے لا یسل کو سارے کو ہی نا کو کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا ایمان بھی ہو اور پھر چوری بھی کرے تو وہ ایمان دھیلے, کا دھیلے کی قیمت نہیں اس کی فائدہ کیا اس ایمان کا اس اعتبار سے جان لیجیے کہ وہ گناہ اور منافق میں حقیقت کے اعتبار سے باریک سا پڑتا ہے یہ نقطہ میں نے آج اس لیے بیان کیا ہے کہ آج اس آیت میں ایک خاص اہم نقطہ وہ ہے کہ جو اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا اب چلیے جب اہل ایمان آگے نکل جائیں گے یہ منافق مرض اور عورتیں ان سے کہیں گی ذرا ہم, ہمیں مہلت دو انتظار کرو نقتب اس میں نور کم ہم تمہارے نور سے استفادہ کر لیں اقتباس کر لیں ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا کر راستہ جو ہے یہ پل سرات جو ہے اس سے گزر جائیں تیلر جڑوں وراکوں فلتمیں سنورا کہا جائے گا کہنے والا کون ہوگا اسے مجھول کے سرے میں لائے کچھ نہیں بتایا گیا کوئی فرشتہ ہوگا لیکن نقطہ موجود ہے کہ اہل ایمان کی شرافت اور مروت سے بڑی تھا کہ وہ یہ جواب دیتے ورنہ تالو کہہ دیتے تالو نہیں قیلہ کہا جائے گا کی لڑ میں کہا جائے گا لوٹ جاؤ اپنے پیچھے کی طرف یعنی پیچھے دنیا کی طرف یہ نور یہاں نہیں دیا گیا بلکہ میں یہاں کہوں گا ریوڑیوں کی طرح تقسیم نہیں ہوا ہے یہ, یہ ارن کیا گیا ہے یہ دنیا کی زندگی میں کما کرنا ہے. ایمان کا بھی کسم کرنا پڑتا ہے اور ہمارے صالحہ تو ہے ہی سراسر کسم یہ نور وہاں کمایا گیا ہے وہاں سے لایا گیا ہے وہاں اس کی تحصیل ہوئی ہے تو اگر تمہارے لیے بھی ممکن ہو تو لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف جاؤ فلتم سو نورا تلاش کرو حاصل کرنے کی کوشش کرو یہ نور فضور بسور اللہ باب پھر ان کے مابین ایک فصیل ہائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اب یہ فصیل تو در حقیقت ایک فصل قائم کرنے کے لیے ہے کہ اب آگے نکل گئے اہل ایمان اور ادھر یہ پیچھے رہ گئے پکارتے ہی رہ گئے ان کے درمیان فاصلہ تو ہو گیا ہے. اب ان کے درمیان فصیل دہائی کر دی جائے گی باطنہو فی فہر اس کے باطن اندر کی طرف رحمت ہوگی لیکن باطنہو ہوں ضمیر کا مرجع کیا ہے بہت سے حضرات نے اس کو دروازے سے مراد دیے دروازے کے اندر کی جانب رحمت ہوگی اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا وہ ظاہر ہو ملتے بلحر اور اس کے باہر کی طرف خارج کی طرف سامنے کی طرف عذاب خدا کا ظہور شروع ہو جائے گا نزول شروع ہو جائے گا لیکن مجھے اس میں کافی تامل تھا تو آج مجھے خاصا وقت لگانا پڑا اس پر جو بات جو میری رائے ہے مجھے اس کی تائید امام رازی سے مل گئی کہ یہاں دروازے کی طرف اس زمیر مجرور کی نسبت نہیں ہے سور کی طرف اس فصیل کے اندر کی طرف اللہ کی رحمت اور اس فصیل کے باہر کی طرف اللہ کا آزاد اب سوال یہ میرے ذہن میں کافی مرتبہ آیا لیکن یہ کہ بہرحال قرآن مجید پر اس طرح کا تو انسان جو ہے کبھی بھی شاید کوئی انسان بھی نہ پہنچ سکے سوائے وہ ایک ہی چونکہ بشر انہیں کہا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے ہم ان کو اس میں شامل کر لیں کہ ہر شے سے واقف ورنہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑے مفسر کو بھی نہ مالو کتنے مقامات پر واللہ عالم کہہ کے گزرنا پڑتا اپنے تمام ترغور اور فکر اور تدبر اور تفاق سب کے باوجود واللہ عالم ایک خیال سا آیا ہے لیکن یہ کہ اللہ بہتر جانتا یہ بھی مقام ایسے مقامات میں سے رہا تھا کہ دروازے کا تذکرہ کیوں ہے لیکن آج مجھے اس پر انشرا ہوا ہے کہ دروازے کا تذکرہ در حقیقت ہمارے اہل سنت کے اس مجمع علی عقیدے کے لیے بنیاد ہے جس کے لیے قرآن مریض میں کہیں اور ذکر نہیں ہے لیکن ہے اہل سنت کا مجمع علی عقیدہ وہ مجمع علی عقیدہ یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں